وہ عید اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میساخ بنی اسر بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ میساخ پکے عہد پکے وعدے کو کہتے ہیں کن چیزوں کا عہد لیا گیا وہ عہد ہم سے بھی ہے ہمیں بھی اس آیت پر عمل کرنا ہے لا تعبدون اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں کرو گے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنا بنی اسرائیل کو بھی والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا اور ہمیں بھی حکم دیا گیا اس سے والدین کے ساتھ بھلائی کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ماں حق الدین علیہ و والدین کا کیا حق ہے اولاد پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا اما جنتک کا و نا یہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہیں ان کی خدمت کرے گا تو جنتی ہو جائے گا اور ان کے دل کو دکھائے گا تو جہنمی ہو جائے گا والدین کے حقوق اگر مزید سماعت کرنا چاہیں تو یہ کیسے حاصل کریں آہ آخر قصور کس کا آہ آخر قصور کس کا و دل قربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کئی لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتے ان کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے ان کی مدد نہیں کرتے آئیے ہم حدیث پاک کی روشنی میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی فضیلت سماعت کریں بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا من احبا سوتا لَهُ فی رشت ہی و یون جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے جو یہ چاہتا ہو <تصفح> فل یسل <رَحِمَهُ> اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے روزی میں برکت بھی ہوگی اور عمر میں بھی برکت ہو جائے گی اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ کوئی اپنے ہاتھ کو پھیرتا ہے فرمایا حدیث پاک میں اس ہاتھ کے نیچے سے جتنے بال گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کے برابر نیکیاں تھا فرماتا ول اور مسکینوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہو بات میٹھی ہونی چاہیے گھر میں بھی میٹھے ہو جائیں باہر بھی میٹھے ہو گفتگو ایسی ہو جیسے زبان سے پھول جھر رہے ہیں جب اچھی گفتگو کریں گے تو جنت کی بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ اٹھا کسی عورت کا جنازہ تھا صحابہ کرام علی مریدوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت بہت نیکیاں کرتی بہت نوافل پڑھا کرتی مگر اس کی زبان سے اس کے پڑوسی تنگ تھے زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی تھی آپ نے فرمایا اس پر جہنم واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ اٹھا آہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرائض و واجبات اور ضروری چیزیں تو ادا کرتی لیکن نوافل کی اتنی کثرت نہیں کرتی تھی مگر زبان کی بڑی ہی پیاری تھی زبان بڑی اس کی میچھی تھی اس کے حسن اخلاق سے سب متاثر تھے حدیث کا خلاصہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اللہ تعالی ہمیں بھی میچھی زبان عطا فرمائے گھر میں ہوں بال بچوں سے گفتگو کریں ماں باپ سے کریں رشتہ داروں سے کریں دوستوں سے کریں بس آج یہ ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ آج کے بعد ہم اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے وہ عقیم صلاح اور نماز قائم کرو وہ آت الزاط و ادا کرو تم پھر گئے اللہ قلیلم من مگر تھوڑے تم میں سے اس عہد پر قائم رہے وہ ان تم مور اور تم ہو ہی منہ پھرنے والے بنی اسرائیل سے کیا جانے والا دوسرا عہد ذکر کیا جاتا ہے کم اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا لا تسوی کن کہ اکم آپس میں ایک دوسرے کا خون تم نہیں بہاؤ گے قتل نہیں کرو گے ولا تجو ن ان من دیا ر اپنے لوگوں کو بستیوں سے ان کے گھروں سے باہر نہیں نکالو گے سم اقرار تم پھر تم نے اقرار کیا وہ ان تم تشہد اور تم اس پر گواہ ہو سم ان تم ہا ار تم وہی ہو تختلو نہ انف جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو وہ تخ رجو ن فریقم مِن اور کم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے وطن سے دور کر دیتا ہے آگ لگا دیتے گھروں کو ویران کر دیتے ملک بدر کر دیتے اوس اور حضرج جو مدینے کے قبیلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں بنائی اس سے پہلے یہ مدینے کے دونوں قبیلوں کی لڑائیاں جاری تھی اوس اور خزرج کی ایک سو بیس سال تک یہ لڑتے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور انہیں بھائی بھائی بنا دیا تو یہ جب ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اوس اور خزرج کی دوستی یہودی قبیلوں سے تھی اب اوس کی دوستی جس قبیلے سے تھی جب اوس اور خزرت کی لڑائی ہوتی تو اوس سے دوستی رکھنے والا قبیلہ وہ خزرت سے دوستی رکھنے والے یہودی قبیلے پر حملہ کرتا اور ان کی بستیوں کو اجار دیتا انہیں قتل کرتا جب انہیں سمجھایا جاتا تو کہتے کہ ہماری شریعت میں وعدے کی پابندی کا حکم ہے تو ہم نے وعدہ کیا ہے اوس اور خزرت کے جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن جو تمہارا دوست وہ ہمارا دوست قرآن مجید فقان حمید نے ان کا رد فرمایا تم یہاں پر یہ کہتے ہو ہم وعدے کی پابندی کرتے ہیں ارے غور تو کرو تم کیا کر رہے ہو تم اپنے بھائیوں کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے ہو بل اسمی گناہ میں مدد کرتے ہو اور ظلم میں مدد کرتے ہو تو وعدے کی پابندی گناہ میں نہیں ہوتی وعدے کی پابندی ظلم میں نہیں ہوتی اور پھر اگر جنگ ختم ہو جاتی اور کسی یہودی کو پکڑ کر اوس یا خزرج میں سے کوئی لے جاتا تو یہ یہودی کہ جو جنگ کے اندر اگر کوئی سامنے آتا تو اسے قتل کر دیتے اب یہ یہودی انہیں چھڑانے کے لیے بھاگتے یعنی میدان جنگ میں اگر ان کا یہ ہم مذہب سامنے آ جائے تو قتل کر دیں لیکن جنگ ختم ہو جائے اور وہ قیدی بن جائے تو اس کو چھڑانے کے لیے بھاگیں اور فدیا دے کر چھڑا دیں جب ان سے کہا جاتا ویسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں توریت میں یہ لکھا ہے کہ جب تمہارا بھائی قیدی ہو جائے تو تم اسے فدیا دے کر چھوڑا دو تو فرمایا بڑی عجیب بات ہے کہ توریت میں تین حکم ہے کہ جب تمہارا بھائی قیدی بن جائے تو اسے فدیہ دے کر چھوڑا دو اپنے بھائی کو قتل نہ کرو اور اپنے بھائی کو اپنے ملک سے اپنے شہر سے اپنے گھر سے باہر نہ کرو تم دو پر عمل نہیں کرتے ایک پر عمل کرتے ہو وَإِن <اُسَعَوه> اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فاد تم انہیں فدیا دے کر چھوڑا دیتے ہو وہ محرم علیہ کم اخراج ہو حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا یہ کیا بات ہے ایک بات کو مانتے ہو دو باتوں کو نہیں مانتے اف تین ابادل کتاب کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو وہ تک فرون اباد اور کتاب کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو تو جو ایسا کرے گا وہ کافر ہے پوری اللہ کی کتاب کو ماننا ضروری ہے اگر کوئی قرآن مجید فوقان حمید کی تعلیمات میں سے کسی بات کو مانے اور کسی بات کا انکار کر دے تو وہ مکمل کافر ہے کہ قرآن کی ایک بات کا انکار کرنا پورے قرآن کا انکار کرنا ہے اور جو شخص ایسا کرے اس کا انجام کیا ہوگا فما جزا امف علو زال کا من منكم تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا اللہ خز یون فل حیات دنیا اس کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے آج مسلمان بھی ذلیل اور رسوا ہیں اسی وجہ سے کہ قرآن کی باس تعلیمات پر عمل کرتے ہیں بعض پر عمل نہیں کرتے اور بعض کو اتنے نادان ہیں کہ عمل بھی نہیں کرتے اور اسے مانتے بھی نہیں ہیں اللہ اکبر وہ یومل قیامتی ردون علا اشد آزاد اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں لوٹائے جائیں گے پھینک دیے جائیں گے غافل تعملون تمہارے کاموں سے اللہ تعالی غافل نہیں بے خبر نہیں وہ باخبر ہے ایسا انہوں نے کیوں کیا سب کچھ جانتے بوجھتے اتنا بڑا گناہ وہ کیوں کرتے فرمایا میں الا اکل لذیذ نشر آخراہ قرآن کی فضاحت و بلاغت پر قربان جائیے قرآن کا انداز مبارک تو دیکھیے چودہ سو سال گزر گئے لیکن آج بھی اس کتاب کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کی باتیں اس میں موجود ہیں یہ قرآن کا معوزہ ہے کوئی بھی قرآن کتاب پڑھی جائے تو لگتا ہے کہ کئی صدیوں پرانی کتاب ہے لیکن قرآن کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ جیسے ابھی اس کا نزول ہوا ہو دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ تباہ اسی وجہ سے ہوئے الا اکل لدی نشت راؤل دنیا انہوں نے دنیا کی زندگی کو حاصل کیا بالآخرتی اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا کر آخرت برباد ہو تو ہو جہنم ملے تو ملے قبر میں عذاب ہو تو ہو اس کی پرواہ نہیں آج بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے فلاں یوخفلاب اور قرآن نے آگے فرمایا پس۔ ان سے عذاب ہلکا جائے گا ہم کی مدد نہ کی جائے گی اپنی اسرائیل کے واقعات ہماری نصیحت کے لیے ہم بھی سوچیں کہ کیا ہم ایسے تو نہیں